شروع کریں گے کل کا مقابلہ کیسے ہوا تھا یہ بھی دکھائیں <تصفح> وقاری کابینہ نازم آباد اور سبز واری کابینہ کارا درد لام سے آپ شیر پڑیں گے مدینے کو جشن پا پا کی طرف آ کے رک چکا ہے کا وقت ختم ہو چکا ہے اور بالآخر وکاری کابینہ والوں نے اپنی برتری ختم کر دی ہے قربان جاؤ جشن سینکڑوں سینکڑوں کے دل منور کر دیے اس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ لو ایک نمبر سے آگے بڑھ گئے ہیں وہی جو شروع سے تین نمبر پیچھے چلے آ رہے تھے بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ اللہ آپ نے بہت اچھے انداز میں اس مدنی مقابلے کو آگے بڑھایا پور رضا کے موقع پہ پر یارو پرچم لگاؤ جشن رضا ہے پرچم لگاؤ جشن رضا ہے جشن رضا ہے جشن رضا ہے جشن رضا ہے, جشنے رضا ہے, جشنے رضا ہے مت بھولنا تم موحسن کا ایسا مت بھولنا تم موہسن کا ایسا مت بھولنا تم شکر مناؤ جشن رضا ہے شکر مناؤ جشن رضا ہے جشن رضا ہے جشن رضا ہے جشن رضا ہے جشن رضا ہے رضا ہے رضا ہے رضا ہے اللہ مجھ کو فیض رضا سے اللہ مجھ کو فیض رضا سے اللہ مجھ کو हिस्सा आता हो जस्में रज़ा है हिस्सा आता हो जस्में रज़ा है जस्में रज़ा है जस्में रज़ा है जस्में रज़ा है जस्में रज़ा है जस्में रज़ा है जस्में रज़ा है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 جش رضا ہے جش رضا ہے رضا ہے خوشیاں مناؤ جشن رضا ہے قربان جاؤ جشن رضا ہے ہے رضا ہے رضا ہے رضا ہے Just to meet us on it. Just to جشن رضا ہے ماہے سوپر کی آمد کے ڈنگ کے ماہے سوپر کی آمد کے ڈنگ کے ماہ سو کی آمد کے کے ہر رضا ہے ہر صوبہ جاؤ جشن رضا ہے جشن رضا ہے رضا ہے میرے رضا ہے جش میرا میرا میرا ہے میرا ہے ہے کا تاریخ ہے ارس ان کا گھومے مچاؤ جش نے رضا ہے گھومے مچاؤ جشن رضا ہے جش میں رضا ہے جش نے رضا ہے جش نے رضا ہے جشن رضا ہے جش میں رضا ہے جشن رضا ہے رضا ہے اور سے رضا کے موقع پیارو اور سے رضا کے موقع پیارو اور سے رضا کے موقع پیارو یارو پرچم لگاؤ جشن رضا ہے پرچم لگاؤ جشن رضا ہے جشن رضا ہے جشن رضا ہے محسن کا ایسا مت بھولنا تم محسن کا ایسا مت بھولنا تم محسن کا ایسا مت بھولنا تم شکر مناؤ جشن رضا ہے شکر مناؤ جشن رضا ہے جشن رضا desh <laughs> you. جشن جشن جشن رضا خوشیاں مناؤ جشن رضا قربان جاؤ جشنِ رضا ہے جشنِ رضا سلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدری چینل کے ناظرین یہاں کے حاضرین تیار ہو جائیے سلسلہ ذوق ناد کے لیے ناد کا ذوق بڑھانے کے لیے بالکل تیار ہو جائیے آج تیسرا سلسلہ ہے ہمارا چودہ سو اڑتیس کے سفر المظفر کا سیزن فور ہے ذوق نات کا پچھلے سالوں میں بہت اچھے انداز سے مقابلے ہوتے رہے اور اس سال بھی بہت پیارے پیارے مدنی مقابلے ہو رہے ہیں نئے نئے مراحل ہیں نئے نئے سیگمنٹس ہیں کل بھی بہت ہی ٹف مقابلہ ہوا بلاخر کارا در کے جو سائی بھائی ہیں وہ آگے بڑھ گئے آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی اسی طرح کا کچھ مقابلہ کرنا ہے پچھلے اب تک کے جو مقابلے ہو چکے ہیں ان میں کون سی ٹیم جیت کر آگے بڑھ چکے ہیں کون سے پیچھے ہیں ذرا وہ بھی ہمارے ناظرین کو دکھا دیجیے اب تک پہلے دو مقابلے ہو چکے ہیں پچھلے دو دنوں میں اور دو ٹیمیں آگے بڑھ چکی ہیں کھارا در اور اورنگی ٹاؤن ضیائی کابینہ سبزواری کابینہ آج دیکھتے ہیں کن کا مقابلہ ہے کورنگی رضاوی کابینہ ملیر سادی کابینہ یہ اسلامی بھائی ضروری نہیں سب کے سب اسی کابینہ کے رہنے والے ہوں کچھ کسی اور علاقے کے کچھ کسی اور علاقے کے بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں کیونکہ کابینہ بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں باب المدینہ کی تقریباً چودہ کابینات ہیں ان میں سے دس کابینہ کو یہاں پر موقع ملا ہے اور دیکھتے ہیں کہ کون سے اسلامی بھائی اس فائنل کو جیتتے ہیں فیضان اعلیٰ حضرت بھی جاری ہے اور ذوقینات بڑھانے کے لیے ذوقینات بھی جاری, جاری ہے آج کا مدنی مقابلہ سات مراحل سے گزر کر کس طرح ہوگا اگر وہ مراحل وہ سیگمنٹ بھی ہمارے ناظرین کو دکھا دیے جائیں سات سیگمنٹس ہوں گے روزانہ کی طرح اور ان سے گزر کر جو زیادہ پوائنٹس لیں گے وہی وہ آگے بڑھیں گے مدنی اشار کی تکرار روپ تاحت شاعر کون درست کیجیے غور سے دیکھیے اشارے اور شیر مکمل کیجیے ہر مرحلے کے اپنے اپنے انداز ہیں اپنے, اپنے اپنے اصول ہیں اور ان میں زیادہ نمبر لے کر آپ نے آگے بڑھنا ہے اور جو ہار جائیں گے ان کے لیے بھی موقع ہے کہ اگر آپ زیادہ نمبر لے کر آگے, آگے نہیں بڑھ پاتے ہارتے ہیں تو بھی تین وہ ٹیمیں جو زیادہ نمبر لے کر ہاری ہوں گی انہیں ہم دوبارہ کوارٹر فائنل میں موقع دے دیں گے لیکن پانچ میں سے دو کو بالاخر باہر جانا ہوگا آج کا یہ تیسرا مقابلہ آپ دیکھ رہے ہیں ذوق ناک شروع کریں میرے ساتھ کورنگی اور ملیر سادی کابینہ رزوی کابینہ کے اسلامی بھائی ہیں ایک ایک ہمارے مدری چینل کے پیارے پیارے ناکخوا بھی ہیں اس میں اور دو دیگر اسلامی بھائی اس ٹیم میں ہیں اپنا اپنا تعارف کروائیے محمد ماشاء ماشاءاللہ محمد تاری. غلام تاری. غلام تاری. سید غلام رسول اسد رضا تاری. اسد رضا تاری. سید کامران سید محمد فیضان فیضان اتاری جذبے کے ساتھ جوش کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے مدری چینل کے ناظرین آپ بھی دیکھیں گے آپ سے ہم نے سوال کیا ہے کہ حضرت آل رحمتہ اللہ تعالی کے دادا کا نام بتانا ہے آپ اگر سوال کا جواب اب تک نہیں دے سکے تو مدنی چینل پر میسج کر کے دیجیے انشاءاللہ سلسلے کے آخر میں ہم قرآندازی بھی کریں گے اور مقدس صحائف بھی دیں گے یہاں کے حاضرین کو بھی انشاءاللہ شاء ذوق میں ہم شامل کریں گے سب سے پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں تیار ہیں آپ کچھ کہیں تو پانی وغیرہ منگوا لیں تیار ہیں بالکل سب پی کر کھا کر آئے ہیں پہلا مرحلہ پہلا سیگمنٹ مدنی اشار کی تکرار آئیے اس کی جانب چلتے ہیں ہے ہے ہے ہے تین منٹ آپ کو دیے جائیں گے آپس میں آپ مقابلہ کریں گے اشعار کی تکرار کریں گے ناتیہ اشعار منقبت کے اشار میں پہلے کوئی شیر پڑھوں گا اس کے آخری حرف سے آپ نے شیر پڑھنا ہے پھر آپ شیر پڑھیں گے اور پچیس سیکنڈ کے اندر ہر شیر پڑنا ہے تین منٹ میں اگر مقابلہ جاری رہا تو دونوں کو برابر برابر پوائنٹس ملیں گے اگر مقابلہ جاری نہ رہ سکا کسی ایک ٹیم نے اپنا باری کا شیر نہ سنا سکے تو نتیجن دوسرے کو اس کا پوائنٹ مل جائے گا وہ بھی اپنی باری کا شیر سنائیں گے میں شیر پڑھتا ہوں آسان سا شیر ہے چلے آگے بڑھتے ہیں شیر ہے بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا مگر اب تو اس سے آقا نہیں انتظار ہوتا آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے اور تین منٹ کے اندر اس مقابلے کو اگر آپ ختم کر سکے تو پوائنٹ آپ لے جائیں گے ورنہ برابر برابر نمبر ملیں گے الف سے شیر سنائی اس کو کب ہو گلو گلزار عزیز ہو مدینے کے جسے خار عزیز آ ہاں ہو مدینے کے جسے خار عزیز عزت و احتلاع محمد کہ عرش عرش, کہ عرش عرش عرش, عرش, عرش, عرش, عرش حق, حق زیر پائے محمد آپ کو کچھ گھبرائے سے لگ رہے ہیں خیریت ہے نا سب سے عرش حق کہ پائے محمد دال دیدار حق دکھائے گی اے بھائی یوں نماز جنت تمہیں دلائے گی ہے نما آج آپ زا پہ لگتا ہے کوئی تیاری کر کے آئے ہیں آپ تیار ہو جائیں جھڑ ہی یہ پہ زال, پہ زال, پہ زال اور زا میں فرق ہے نا زا زا زہ زہ زہ قسمت مدینے جا رہا ہوں سعادت کیسی آلہ پا رہا ہوں سعادت کیسی آلہ پا رہا ہوں نون نواز ہم کو بھی اپنی عنایتوں سے شہا ہمیں بھی جام ملے دید کا غریب نواز اللہ اکبر یہ ظفر تیاری کر کے آئے میں نے کہا تھا نا آپ زا سناتے جائیے آج تیار ہو جائیں آپ کا وقت جاری ہے زہے زہے, زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکے ادب کا اعلیٰ مقام آیا ادب کا اعلیٰ مقام آیا پھر آپ پھر جا دیجئے چلیں اے جمیل قادری ہوشیار باش عمر بھر چھوٹے نہ یہ تجھ سے نیاز آج آج آج آج، یہ چھوٹے نیاز بہت سے پاک کا در نہ چھوٹے جا پھر جا گیا آج کچھ اور ملے گا ہی نہیں یہ دونوں کچھ نہیں کریں گے آپ ہی کریں گے پاس ادب رکھو ہوس جانے دو آنکھیں اندھی ہوئی ہیں ان کو ترس جانے آئے ان کو ترس جانے دو واؤ آ ہے کتنے منٹ رہتے ہیں مجھے بتایا جائے اسکرین پر غالباً کاؤنٹر نہیں چل رہا ہے کسی وجہ سے ایک منٹ رہتا ہے واقف گنج ہلم و حیا غریب نواز گنج ہلم و حیا گریب نواز پھر ان کے ساتھ تجربہ ہو مجھے یہ پھر جو لے آتے ہیں وہ لام تھا ایک بار تو لام ہی تھا ہر شیر پہ ان کے لیے سبحان اللہ کی سدائے ہوں اب تو زا پتہ نہیں مشکل لگ رہا آئے گا زمین و جمع تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے سبحان اللہ تمہارے لیے پھر یا یہ مست مست فضا ہے آج محفل میں یقین ہے کہ جلوانما غریب نواز سبحان اللہ جلوانما غریب نواز جا ظاہر تہبار روزے پہ جا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا میرے غم کا فسانہ سنا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا سلام میرا رو رو کے کہنا, <سلام> کہنا امیر, آمیر علیہ سنت کا یہ کلام ہے اور بہت اچھے انداز میں آپ نے زا کو ڈیفینس کیا ہے آپ کا وقت پورا ہو چکا ہے اب میں آپ کو ٹینشن نہیں دوں گا آپ کا وقت پورا ہو چکا ہے دونوں ٹیموں کو برابر برابر نمبر دے دیے جائیں بھائی کیا ہے بھائی ایسا کہاں سے لے کے آتے ہی ہے زا تو فیکٹری لگائی ہوئی ہے ماشاء اللہ یہ آپ کی ذہانت بھی ہے حفظہ بھی اللہ تعالیٰ اور برکتیں دے جا پر آپ نے شیر دیا اور کوئی شیر ہی نہیں دیا لیکن ملیر والوں نے کوئی کم بادام نہیں کھائی ہوگی آپ بھی کھا کر آئے لگتا ہے تیاری کرنی چاہیے ماشاءاللہ تیاری کر کے بھی آتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی اور اچھی اچھی چیزیں بھی کھانی چاہیے سنائے بادام سے دماغ تیز ہوتا ہے بادام بھی کھا لیا کریں سلسلہ ذوق نعت پہلا مرحلہ مکمل ہوا اور مدن یا کی تکرار میں دونوں ٹیموں کو دو دو نمبر مل چکے ہیں آئیے سکور بورڈ بھی دیکھتے ہیں پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے اور ملیر کونگی ہماری دونوں ٹیموں کو سادی کابینہ رضوی کابینہ دو دو نمبر مل چکے ہیں آگے دیکھتے ہیں چھ مراحل میں کون آگے بڑھتا ہے ویسے آپ کے اشہار بڑے مزیدار تھے ماشاءاللہ ایک بار ان کے لیے زور سے سبحان اللہ کی سر اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ بہت ہی پیارا مرحلہ ہے ابھی تو یہ دے رہے تھے حروف اور انہیں تھوڑا مشکل ہو رہا تھا اب یہ مشین دے گی آپ خود گھمائیں گے اور جس حرف پر آ کر اشارہ روکے گا اسی سے آپ نے شیر پڑھنا ہے حاضرین کو بھی موقع دیں گے پہلے ہم چلتے ہیں اس مرحلے کی جانب جس کا نام ہے حروف تحجی سل الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ حروف تحجی اردو زبان میں حروف تحجی چھتیس ہیں جن سے اردو بولی جاتی ہے اور ان میں سے ایسے تین حروف ہیں جن سے کوئی شیر نہیں ملتا ہے ہمیں ایک تو ہے رڑے ایک ہے تین نقطے والا زی اور ایک ہے حمزہ حمزہ اور علی فیکی ہے تو باقی تینتیس کے لیے آپ تیار ہیں ہے نا تینتیس کے لیے تیار ہیں کورنگی رضا بھی ہمارے جو اسلامی بھائی ہیں یہ مقابلہ کریں گے پہلے اور آپ بھی تیار ہیں کا بھی نہ پہلے آپ کو موقع دیتے ہیں اس میں آئیے اسد باپو سے ابتدا کرتے ہیں آپ اپنی باری پر اس کو گھمائیں گے یہ ہے حروف تہجی کا پینل یہ اس طرح گمانا ہے بسم اللہ بھی پڑھنی ہے سیدھے ہاتھ سے بھی گھمانا ہے اور جس حرف پہ آ کر یہ رکے گا آپ تیار ہیں اچھا بتائیے ویسے آپ کے ذہن میں کیا ہے کون سا ہے کوئی ہے مطلب یہ آ جائے تو اچھا ہے جائے ہاں جائے تا آ اچھا آپ اس طرف آ جائیں آپ نے گھمانا ہے تو میں دعائیں کر سکتا ہوں کہ تا ہے باقی تو مجھے ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے تو آپ بسم اللہ پڑھ کے اس کو گھمائیں گے جتنا تیز گھما سکیں جتنا ہلکا آپ کی مرضی اللہ کرے تا آ لگ رہا ہے تا آنے والا ہے رک گیا ہے یہ چھ پہ آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے پچیس سیکنڈ میں آپ نے شیر پڑھنا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا نے سبحان اللہ ان کے لیے سبحان اللہ کی صداے ہوں ایک بار جو شیر پڑھ لیا گیا وہ دوبارہ نہیں پڑھا جائے آپ آئیے تشریف لائیے جی بھائی آپ میں سے کون آ رہا ہے آئیے آپ کا نام ہے ریشان بھائی کون सा حرف چاہیں گے آپ ویسے آپ کے خیال میں کون سا آ جائے تو اچھا ہے کوئی بھی آ جائے چلے گا نا کوئی بھی آ جائے سب پہ تیاری ہے ماشاء ملیر والے کورنگی والے کم نہیں ہیں چلے بھائی جسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے گھمائے یہ واہ بھائی آپ کے لیے تو حمزہ سے تو کوئی شیر ہی نہیں آتا تو کیا کرے بھائی دوبارہ گھما ایک اور بار پہ نہیں آ گیا ٹیپ یہ تو بھائی بڑا مشکل ہو گیا آپ کے لیے نہیں مشکل وہ ٹے سے شیر سنانا ہے پچیس سیکنڈ ہے آپ کے پاس جلدی کیجیے ٹیپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی بن کے موجے کرم مستفیٰ آ گئے بن کے موجے کرم مستعفی آ گئے بھائی یہ تو ٹھہ ہے ٹے تو نہیں ہے مائک میں بولے ٹے ہے یہ ٹھہ نہیں ہے ٹے ہے ملا کے اچھا آپ کا جواب بالکل درست ہے بھی نا ماشاء اللہ آپ نے بھی نمبر حاصل کر لیا ہے اچھا اشفاق بھائی آپ نے یہ نوٹ کیا کہ جب یہ اپنی ذمہ داری پوری کر لیتے ہیں تو ان کے چہرے پہ کسی عجیب پیاری مائل آ جاتی ہے شروع سے کیوں نہیں ہوتی یار شروع سے مسکرایا کرے کون سا لائیں گے اس میں آپ کے ساتھ ہی آپ کی مدد نہیں کر سکتے سید کامران حضرت کون سا شیر آنا چاہیے کوئی بھی آ جائے کوئی بھی حرف آ جائے چلے بھائی آج بہت ہلکا ہلکا گمار ہے کل تو ریورس میں جا رہا تھا رکے ہیں چلے زا سے شیر پچیس سیکنڈ کے اندر ظالم ڈرا رہے ہیں آخ دکھا رہے ہیں آکا دو جلد آ کر سہارا سبحان اللہ آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے ماشاء اللہ آپ نے بھی اپنے وقت میں شیر سنایا آ جائیے بھائی رضوی کابینہ کرنگی کون سا آنا چاہیے جو بھی آ جائے جو بھی آ جائے چلے گا میں گھماؤں چلے آپ ہی گھمائیں یہ آیا آپ کے لیے کوئی آسان ہی آئے گا لگتا ہے ایسا آیا جس سے شیر ہی نہیں آتا اس کو بھی پتا ہے نا آپ پڑھ دیں گے چلے دوبارہ گھما بسم اللہ نہیں پڑھ رہے ہمارے ساتھ یہ ڈال ڈال سے آپ نے شیر سنا ڈال سے آتا ہے کوئی شیر ڈال دی قلب میں عدمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ, اللہ. ماشاءاللہ اللہ چلے بھائی آخری اس بھائی آ جائیے فیضان بھائی کون کو سا شعر آنا چاہیے کوئی بھی آ جائے چلے بھائی بسم اللہ پڑھائی یہ آنے والا ہے یہ تو بیچ میں رک گیا کہیں کیا یہ زال? زال سے شیر سنانا جھڑکتے سیاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے زال سے نہیں ہے زال سے تو نہیں ہے آپ کنفرم ہے زال گھبرا رہے ہیں یہ بھی زال سے شیر ہے اور آپ کا جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ بھائی ان کے لیے سبحان اللہ کی سدائے ہو کہ میرے سے پہلی بار پڑھ رہے ہیں آپ میں سے کون رہ گئے ہیں آئیے غلام رسول بھائی جی بسم اللہ پڑھ کے گھمائیے اپنی باری یہ آگیا تو بہت مشکل آ گیا بھائی غین غین سے کوئی شیر ہے آپ کو یاد چلے پڑھیے سے سنتو رضا قابل سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو ان کے لیے بھی سبحان اللہ کی سدا ماشاء اللہ چھ اشار آپ نے سنے اور سب الگ الگ روپ سے کوئی بھی حرف پاچ ایک نہیں آیا ہے یہ ماشاء اللہ اچھی بات ہے آپ میں سے کون آنا چاہے گا آئیے بھائی. سب سے پہلے ہاتھ اٹھائے عمر رضا گھمائیں گے آپ کون سا آنا چاہیے کوئی تیاری کی کہ میں اس پہ تیاری کر کے یہ آیا تو میں سناؤں گا کوئی بھی آ جائے چلے گھمائیں بسم اللہ پڑھ کے یہ آ گیا فا جلدی آپ کے پاس بھی پچیس سیکنڈ ہے آپ نے تو کہا تھا کوئی بھی آ جائے جلدی کیجیے فا وہ ہے نا چھوڑ فکر دنیا کی اس میں بھی تو فا آتا ہے نہیں آ رہا ان کو ایک اور چانس نہیں چلو ایک اور چانس کوئی اور گھما لو نیچے سے گھمائیں آپ کو یہ لگے نہیں شین چلو شین سے آتا ہے سنائیے نہیں آتا صرف گھمانے آئے چلو کوئی بات نہیں ان کو بھی کچھ تحفہ دے دیں ہمارے مفتی دعوت اسلامی کے سائز دار ہیں ماشاءاللہ اللہ ان کو کیا مدینے کی چاکلیٹ دے رہے ہیں مدینے کا تحفہ مدینے کا تحفہ سبحان اللہ اور کوئی آنا چاہے گا آپ جلدی سے آ جائیں بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے گھمائیں اور شیر بھی سنانا ہے ایسے نہیں چلے جائیے ہاں یہ نا جان لگائی ہے یہ آ کے رک گیا اس سے تو شیر ہی نہیں آتا اچھا ابھی رکا نہیں ہے ریورس جا رہا ہے تو پیچھے تو نہیں کھڑا ہے یہ غین پہ آ کے رکے غین سے پچیس سیکنڈ ہے آپ کے پاس آپ کے پاس وقت کم ہے غم کے بادل چھٹ گئے ہر غم کا مارا جھوم اٹھا آ گیا خوشیا لیے ماہر نور آ گیا ماہر ماہ ربی نور ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ ان کے لیے بھی مدینے کا تحفہ مدینہ ماشاء اللہ غم کے بادل چھٹ گئے ہم سب بات ہو دنیا بڑا ماہر سفر کے ساتھ ہی مائع ربیع الاول کی خوشیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں الحمد الحمدللہ اپنے جھنڈوں کو بھی تیار کر لیجئے لائٹیں بھی لگانی ہیں چراغا بھی کرنا ہے اور خوب دھوم دھام سے انشاءاللہ آقا کی آمد کی دھویں مچانی ہے انشاءاللہ شاء کل ہم مدنی پرچم یہاں پر بھی لے رہیں گے اور یہاں پر انشاءاللہ ہمارے ناظرین کو بھی حاضری کو بھی ان دیں گے انشاءاللہ حاجرین خود لے کر آئے نا ہمیں کیوں دینا ہے یار ہم بھی دیں گے انشاءاللہ ہم بھی دیں گے چلیں آپ نے اندر کی بات کر دی کہ ہم دے دیں گے خود ہی یہ خود لے کر آئے تو زیادہ اچھا ہے انشاءاللہ ورنہ ہم سب ہم سوالات پر دیں گے نا ان کو اچھا توفے میں دیں گے جی آپ جی سوال پوچھ کے پھر دیں گے نا بالکل توفے میں پرچم ملے گا تو زیادہ خوشی ہوگی اپنے پاس سے لے تو بارہ بارہ پانچ سے لے کر آئے تو مدینہ مدینہ سلسلہ جاری ہے ذوق ناد اور حروف تاجی میں کس نے کتنے نمبر لیے آئیے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں اور پھر چلیں گے اگلے مرحلے کی طرف دکھائیے اسکور بورڈ ہمارے سادی کابینہ تین نمبر لیے رضوی کابینہ تین نمبر کسی نے بھی بازی ہاتھ سے جانے نہیں دی ہے پانچ پانچ نمبر دونوں کے ہو چکے ہیں اور اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے مرحلہ شروع کرتے ہیں شائر کون شعرا کے بارے میں اس میں معلومات ملتی ہے آئیے بڑھتے ہیں شاعر کون کتاب ہے ہے ہے ان دونوں کے سامنے ایک ایک باؤل ہے اس میں کچھ اشعار ہیں مجھے نہیں پتا کس کے پاس کون سے اشعار ہیں اس شیر میں وہ جو شیر ہے اس کے شاعر بتائیں گے سامنے والے جو آپ کے پاس شیر ہے اس کے شاعر بتائیں گے سامنے والے دونوں آپس میں ایک دوسرے سے تین تین شیر پوچھیں گے جس نے شیر کا شاعر نہیں بتایا وہ اپنے پوائنٹس کو گوا دیں گے بہت ہی انٹرسٹنگ بھی ہوتا ہے اور مشکل بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کبھی کبھی بہت آسان بھی ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں کون کتنی تیاری کر کے آئے ہیں شروع کرتے ہیں کورنگی والوں سے جی اپنا شیر نکالیے باری کا آپ میں سے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے مشورہ بھی کر سکتے ہیں نظر میں محبوب داور کاش دیکھوں روئے انور دیکھتے ہی جان اچھاور تم پہ کر دوں کاش سرور تم پہ کر دوں کاش سرور اے اے اے اے بھی سمجھ نہیں آ رہا کس کا کلام ہے پچیس سیکنڈ ہے آپ کے پاس اٹھارہ رہ چکے ہیں جلدی بتائیے کس کا ہے یہ شیر ہو سکتا ہے کوئی نشانہ لگانا پڑے سوفی جمیل الرحمان سوچ لیجئے نو سیکنڈ رہتے ہیں سوفی جمیل الرحمان صفی جمیل الرحمان رحمت اللہ تعالی آپ نے کہا آپ کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے کوئی مشورہ بھی نہیں کیا اس پہ آپ نے بتائیے آپ کا جواب کیا ہے کیا جواب غلط ہے یہ شیر امیر اہل سنت شیر امیر سنت, سنت کا لکھا ہوا یا نبی سلام علیہ کا اس میں یہ پڑھا جاتا ہے نا حشر میں کاش وہ تشریف لائے اس طرح یہ چار مصروں کا وہ تھا چلے بھائی ایک نمبر آپ نے نہیں لیا آپ نکالی ایک شعر نکالے نکال جو نکل گیا بس پڑھے آپ میں سے کوئی بھی پڑ سکتا ہے جلدی جلدی بے نشانوں کا نشا مٹتا نہیں مٹتے آئے آئے مٹتے نام ہوئی جائے گا بے نشانوں کا نشا مٹتا نہیں مٹتے مٹتے نام ہوئی جائے گا کس کا شعر ہے شیرحان اللہ آپ ضرور ریلیکس کر دیں کرسی کو بیٹھے یہ غلام نبی بھائی اکیلے کر لیں گے ان کو بھی کوئی موقع دے بھائی آپ نے درست جواب دے دیا ہے غالباً اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی کا یہ شعر تھا جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک ایک نمبر کا سلسلہ کر چکے ہیں اور ایک نمبر آپ نہیں لے سکے چلیں بھائی اگلا شیر کون سا شیر آنے والا ہے اے ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرہ میں کیا کروں ہو ساری خلقت لیتی ہے نام تیرہ میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام تیرہ کس کا شیر ہے یہ پچیس سیکنڈ میں آپ سے بتانا ہے آپ کے پاس تیئیس سیکنڈ باقی ہیں لگتا ہے ملیر والوں پہ یہ شیر مشکل بنتا جا رہا ہے صوفی جمیل الرحمان میں کیا ہوں ساری خلقت لیجیے نام تیرا سوچ لیجیے ابھی بھی بدل سکتے ہیں آپ کس شعر ہے یہ بات ہے جمیل الرحمان مداحول تیرا وہ کیا جو کرم ہے شہبت تیرا سے نہیں ملتا یہ آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے دیکھتے ہیں آپ کا جواب جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ یہ مولانا جمیل الرحمان قادری رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے آپ کا لقب ہے مداح الحبیب اور آپ اعلی حضرت کے خلافہ میں سے ہیں بہت اچھے شاعر اور آپ کی کتاب کا نام ہے قبالۂ بخشش جب میں عرض کروں تب آپ شعر نکالا کریں اب کس کی باری ہے آپ کی باری ہے جی کون پڑھے گا مائک کے قریب ہو جائے نہ صرف آنکھیں ہی روشن ہو دل بھی روشن ہو اگر وہ آئے کبھی ایک بار آنکھوں میں اگر وہ آئیں کبھی ایک بار آنکھوں میں چلے بھائی آنکھوں آنکھوں میں باتیں ہو رہی ہیں بیس سیکنڈ رہتے ہیں کس کا شعر ہے یہ جلدی سے بتانا ہے وقت کم ہوتا جا رہا ہے مستفا رضا خان نوری رحمت اللہ تعالیٰ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علی آپ نے فرمایا سوچ لیجیے ابھی بھی وقت ہے شیور ہے آپ اب کی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ شیور نہیں ہے آپ مم. نہیں ہے شیور دیکھیے نشانہ لگایا ہے چلے بھائی نشانہ آپ کا جواب بالکل درست جواب بالکل ہے سہر اللہ ایک اور نمبر حاصل کر ہے آخری آخری شعر ہے تیسرا شعر پڑھیے ہمیں تو جان سے ہمیں تو جان سے پیاری ہے بارہویں تاریخ ادو کے دل کو کٹاری ہے بارہویں آج باروی کی باتیں بڑی ہو رہی ہیں مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ کا شعر ہے اعلیٰ حضرت کے بھائی ہیں اور آپ کی کتاب کا نام ہے شوق نات جس سے یہ سلسلہ بھی ہے لیکن یہ شعر ان کا ہے کہ نہیں آپ سوچ لیں ہو سکتا ہے کسی اور کلام سے ہو یہ آپ ذرا مائک کے قریب اسی کا ہے آپ نے جواب دیا مولانا حسن رضا خان اور آپ کا جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ دونوں ٹیموں کے لیے سبحان اللہ کی سدائے ہوں آخری شعر ہے یہ پڑھیے خالی کو مالک رب اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو رب ہے میرا میں بندہ تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ میں بندہ تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ سوچ لیجیے کس کا ہے یہ شعر مفتی احمد یارخن اللہ تعالی جلدی کیے زیشان بھائی نے سولہ سیکنڈ ابھی باقی ہے دیوان کچھ <سؤال> بتا رہی ہیں کہ آپ کنفرم ہیں کنفرم ہے پچھلے شعر میں نہیں تھے آپ کا جواب ابھی پانچ سیکنڈ باقی ہیں اگر تبدیل کرنا چاہیں بدل سکتے ہیں لیکن آپ شور ہیں اور آپ کا جواب بالکل درست ہے ماشاء اللہ تین تین شیر ہوئے اور آپ نے ناظرین نے بھی نئے نئے شیر سنے ہوں گے حاضرین نے بھی سنے کہ کس طرح ہمارے بزرگان دین نے اشار لکھے ہیں کیسے کیسے پیارے پیارے اشار ہیں اور کن کا شیر ہے یہ بھی اس میں پتا چلتا ہے اور تین سوالوں کے بعد مدیر کی ٹیم نے کونگی والوں نے کس نے کتنے نمبر لیے ہیں آئیے اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس نے کتنے نمبر لیے ہیں سے بھی دو نمبر لیے ہیں ہمارے ملین سعدی کابینہ کے اسلامی بھائیوں نے اور تین نمبر لیے ہیں کوئی بھی جواب غلط نہیں دیا اس طرح اب ایک نمبر کی برتری حاصل ہو چکی ہے ہمارے رضوی کابینہ کے اسلامی بھائیوں کو اور دیکھتے ہیں کہ یہ برتری کب ختم ہوتی ہے یا بڑھتی ہی جاتی ہے آپ میں سے کون بتائے گا ایک شیر ہے بڑا پیارا شیر ہے شیر ہے خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے آ میری جان میرے دل میں ہر تھے چند ہاتھ اٹھے ہیں جی اسی سے کھڑے ہو جائیں, جی جائیں مائک میرے ہات ہاتھ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت سبحان اللہ نہیں کہیں گے آپ لوگ آپ کا جواب بالکل غلط ہے آپ نے درست جواب نہیں دیا اعلیٰ حضرت کے نام پہ تو سبحان اللہ کہہ دینا چاہیے لیکن ان کو توحفہ نہیں ملے گا کون بتائے گا جی مولانا حسن رضا خان آپ نے کہا آپ کا جواب بالکل درست ہے ان کو سبحان اللہ بھی ان کے لیے اور روزانہ مدینے کا تحفہ لے کے جاتے ہیں ماشاء تیسرے دن کا سلسلہ اور تیسرا تحفہ ایک اور شیر بتائیے یہ کس کا ہے شیر ہے حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نت پھر نظر میں پھر گئے ہج کے مناظر یا نت آپ نے پہلے غلط جواب دیا تھا آپ کھڑے ہو جائیں بتائیں کس کا شیر ہے سوچ لیں دیکھ لیں کسی اور کا تو نہیں امیر آپ کا جواب بالکل درست ہے مدینے کی تصویر ان کے لیے ایک اور شیر بتائیے کس کا شیر ہے بڑا ہی پیارا مشہور شیر ہے آمینا بی بی کا جایا بارہویں تاریخ آیا صبح صادق نے سنایا فلاوۃ اللہ علی کا کون بتائے گا آپ بتائیں گے آئیے کس کا شیر امیر اہل سنت سبحان اللہ کی صدا نہیں آئی ہے لیکن جواب ان کا کوئی بتائے گا آپ میں سے غلط جواب غلط ہے آپ کا آپ سے ہو گیا جی مولانا حسن ردا جواب غلط آئیے غلط جواب دینے پہ کوئی مدنی سزا کو دے دے مولانا جمیل اور ہمارا آپ کا جواب بالکل درست ہے سبحان, سبحان اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ تصدیح مدینہ کیا بات ہے تین اشعار ہم نے آپ سے بھی پوچھے تین ہمارے ٹیموں سے بھی پوچھے ہمارے حاضرین بھی اچھے اچھے اشعار یاد کر کے آیا کریں کبھی ایسا ہو کہ کوئی ان سے پوچھ لے آپ میں سے آپ میں سے کوئی پوچھنا چاہتا ہے ان سے ایسا شعر کہ جو یہ جواب نہ دے سکیں کل تیار کر کے لائیں کوئی ایسا شعر ہمارے حاضرین میں سے بھی کہ جو شعر آپ ان سے پوچھیے گا یہ کس کا شعر ہے بتائیے آپ پوچھیں گے باپو پوچھ لیجیے دعیفی ہے یہ قوت ہے دعیفوں کو قوی کر دے سہارا لے دعیف و اکبیا صدیق کے اکبر کا ہاں دعیف نہیں جب اردو میں پڑھیں گے تو ضعیف ہی پڑھیں گے بتائیے بھائی آپ دونوں میں سے کوئی بھی بتا دیں مفتی احمد یار خان نائمی مفتی احمد یار خان باپو باپ مدنی سپاہی موجود نہیں ہے آپ ہے نا جواب, جواب غلط ہے جی کوئی اور بتائے گا حسن, حسن uh... مولانا حسن uh... سان سان. جی بابو جواب ان کا درست ہے سبحان اللہ ایک نمبر زیادہ ملے گا کہ نہیں ان کو اس کا نہیں ملے گا چلیں سلسلہ جاری ہے ذوق ناد کا نات کے حوالے سے مدنی یا کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور ہمارے حاضرین دیکھ رہے ہیں آج بھی پری کوارٹر فائنل کا تیسرا سلسلہ ہے کورنگی اور ملیر کی ٹیمیں ہیں یہ دو الگ الگ کابینہ ہیں اور دیکھتے ہیں کون آگے بازی لے جاتا ہے آٹھ نمبر ہیں کورنگی کے اور ملیر والوں کے ساتھ نمبر ہیں آئیے بڑھتے ہیں اب اگلے مرحلے کی طرف اور دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے رضا رضا رضا ہے ہے ہے کی کیجیے یہ ایک سیگمنٹ ہے ہمارا آپ کو اسکرین اس پر ایک شیر دکھایا جائے گا غور سے آپ اس شیر کو دیکھیے ہو سکتا ہے بہت مشہور شیر ہو ہو سکتا ہے نیا شیر ہو آپ نے کبھی سنا ہی نہ ہو تو اب آپ نے اپنے وقت کے اندر یہاں پر اس شیر کو بنانا ہے اس کے الفاظ یہاں پر موجود ہیں آپ اپنی باری میں شیر یہاں پر بنائیں گے اور جب آپ جتنے دیر میں بنائیں گے اس سے کم وقت میں دوسری ٹیم نے بنانا ہے پہلے کون آنا چاہے ان کو آنے دیں آپ کی طرف سے نہ قرآن دازی کر لیتے جو پہلے آئے چلے بھائی یہ چار ہیں کورنگی والے پہلے کریں آپ میں سے کوئی ایک اسلامی بھائی آئیں گے دوسرے ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں وہاں سے پڑھ کر یا کوئی اور بات کہہ کر سمجھا کر کہ یہ نہیں ہے یہ ہے لیکن ہاتھ نہیں لگائیں گے الفاظ کو آئیے کورنگی آپ کا ہے یہ باکس اس باکس سے آپ اشار نکالیں گے اور آپ جی شیر ہاں شیر تو دکھا دیجیے بے یارو مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے ایسوں کا تجھے یار و مددگار بنایا شیر کتنا پیارا ہے ایک بار غور سے دیکھ لیجیے اب آپ کا وقت شروع کرتے ہیں اور آپ نے اس شیر کو بنانا ہے وقت شروع کر دی دے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے آپ کا وقت جاری ہے سات سیکنڈ ہو چکے ہیں ابھی تک صرف دو الفاظ لگے ہیں غلام نبی بھائی ہاتھوں کی تیزی دکھا رہے ہیں سترہ اٹھارہ صرف چار الفاظ لگے ہیں اب کا وقت جاری ہے سپیڈ میں اٹھائیس تیس سیکنڈ ہو چکے ہیں ابھی تو ایک بھی شیئر مکمل نہیں ہوا جلدی کیجیے مدینے کی طرف پرواز جاری رکھیے ایک مسترا مکمل ہو چکا ہے بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے پینتالیس سیکنڈ ہو چکے ہیں اس باکس میں اور بھی اشار کے الفاظ ہیں کنفیوژن ہو رہی ہے آپ کا شیر مکمل ہو گیا ہے آپ کا وقت جو تھا وہ کتنے سیکنڈ ہے مجلس بتائیں ففٹی ففٹی سیون سیکنڈ میں انہوں نے شیر مکمل کیا ہے ان کے لیے سبحان اللہ کی سداؤں ماشاء اللہ آپ کا وقت ہے 57 اور آپ نے بہت اچھے انداز میں ہاتھوں کی صفائی ہاتھوں کی تیزی دکھائی ہے چلے بھائی آپ کے ہاتھ کہاں کیوں رہتے ہیں? آپ تو چینل پہ آتے رہتے ہیں مدری چینل پر آتے رہتے ہیں اب آپ کے لیے شیر کون آئیں گے آپ میں اسد باپو ماشاءاللہ دو دو سید ہیں اس ٹیم میں آپ پہلے شیر تو دیکھ لیجئے جلدی ہے شیر دکھائیے کون سا شیر انہوں نے بنانا ہے رخ سوے کا ہاتھ میں زم زم کا جام ہو پی کر میں پھر کروں دعا یارب مصطفیٰ اس کو بنانا ہے اور یہ ہے آپ کا باکس اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب سے آپ کا وقت بارہ سیکنڈ ہوئے ابھی جہاں الفاظ لگانی ہے دیکھ لیجئے کسی اور شیر کا نہ لگا لگانا ستاون آپ کی ڈیڈ لائن ہے کسی اور شعر کے بھی الفاظ کو ہو سکتے ہیں رخصو کا ہاتھ میں زمزم کا جام ہو یہ مدد آپ نے کرنی رخصو میں زمزم کا جام ہو رخسوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو آپ کا وقت جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے اور اب آپ اس کو روک دیجیے کیا نہیں کا نہیں رخس کابا ہاتھ میں زمزم کا جام ہو یہ میں بتاؤں یہ میں پھر کروں دعا نہیں ادھر یہ غلطی نہیں ہوئے بھائی ہماری مجلس سے یا ربے مصطفیٰ بن گیا شیر مکمل ٹھیک ہے اوکے پرابلم تو ٹھیک ہے آپ نے اپنا شیر اپنے وقت میں مکمل نہیں کیا شیر میں نے مکمل کر دیا الفاظ اسی میں تھے ہماری مجلس نے کوئی غلطی نہیں کی ہے بھائی آپ لوگ پریشان نہ ہو شیر مکمل ہو گیا لیکن وقت بہت زیادہ آگے بڑھ چکا تھا آپ کے لیے یہ مرحلہ بہت مشکل تھا کوئی بات نہیں پہلی بار تھا آگے بڑھنے کے مواقع ہیں آپ نے اس مرحلے کے نمبر حاصل نہیں کیے ہیں ہماری کورنگی کی ٹیم کے لیے زور سے سبحان اللہ کی سزائے ماشاء اللہ بہت سپیڈ میں آپ نے کام کیا اور ہاتھوں کی تیزی دکھائی اور آپ نے شیر مکمل کیا اور اس طرح دو نمبر آپ نے حاصل کیے ہیں آئیے دیکھتے ہیں سکور بورڈ جس دونوں ٹیموں کا اسکور اب تین نمبر کی بردری حاصل ہو چکی ہے ٹیم ملیر کو ٹیم کورنگی کو دس نمبر ہے سات نمبر ہے ملیر کے اور اب آپ کو زیادہ اسپیڈ دکھانی ہوگی چار مراحل مکمل ہو چکے ہیں آئیے کچھ دیر کے لیے مرحبا یا مستفا کی دھوے مچاتے ہیں کچھ ناچ کے اشار پڑتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ کچھ کالز بھی لیں گے اور سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ہمارے اسلامی بھائی یہاں پر آ جائیں ہمارے حاضرین بھی جھوم جھوم کر نعرے لگانے کے لیے تیار ہو جائیں اسد بھائی تشریف لے آئیں حسین بھائی بھی آ جائیں ایک دو شہر کوئی بھی صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ یا تجی فاد Amen. گئے سرکار کون کو بنا صلی اللہ عل رسول وسلم حبی بل تل سے پر ہم جیب پڑھائی تو پھر کو ہمر سم جیب پر پچھا تو پھر کو ہمر سمبھو آمد, آمد ہے آمد اور ہے نور والا آئے گا تو ہم انشاءاللہ جھوم جھوم کے گائیں گے نور والا نور والا نور نور آیا نام والے ابھی بنگلہ سرکار کی پیدان اعلی حضرت میں پیدان میلاد بھی مناتے رہیں گے آئیے کچھ کالز لیتے ہیں اس کے بعد مقابلہ ذوقیہ نات کو آگے بڑھائیں گے کچھ کال سنا دیجیے محمد فرقان کولمبو سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاء اللہ خزانے حضرت سلسلہ بہت ہی پیارا اور شاندار سلسلہ ہے الحمدللہ کافی مدنی پھول دیکھنے کو ملتے ہیں اور کافی سیکھنے کو ملتا ہے اور ماشاءاللہ پھر پھر کے ناس کے مرحلے سے الحمدللہ اس سلسلے کو بارہ مدینے کے چاند لگ جاتے ہیں اللہ تعالی مدنی چینل کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور خوب خوب دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق اشفاق بھائی ماشاء بہت ہی اچھے انداز سے یہ سلسلہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی دونوں جہاں کی برکتیں عطا فرمائے میری ایک مدنی التجا ہے اور میں یہ کلام تربلا اشفاق بھائی کی پیاری سی آواز میں سننا چاہتا ہوں چاند نیر ہے اور پچھلا دونوں عالم سرکار کار ماشاءاللہ یہ کلام اسد بھائی پڑھتے ہیں عموماً مدری چینل پہ کئی بار یہ پڑھ چکے ہیں تو کل کے لیے یہ رکھ لیں انشاءاللہ سنیں گے فرقان بھائی نے مجھے کہا ہے آپ کے ساتھ پڑھوں گا انشاءاللہ اگلی کال دیجئے بہت شکریہ فرقان بھائی یہ جو سلسلہ آپ نے لگایا ہے یہ بہت ہی اچھا سلسلہ ہے یہ ہمارے دلوں کو روشن کرنے والا سلسلہ ہے پلیز برائے مہربانی کر کے ابلال بھائی کی بھی کوئی ناز چلا پلیا کریں صاف زیادہ ہے کی انشاءاللہ بہت شکریہ اگلی کال جی میں گجرا والا سے محمد افتخار جماعتیہ بتا رہا ہوں جی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے سلسلہ کیا ہے نا یہ بہت ہی اچھا سلسلہ ہے ماشاء آپ کا تو اس کی وجہ سے ہمارے بچے اچھا تأثر لے رہے ہیں اور ہمارے گھروں میں ایک اچھا رنگ بن رہا ہے اور ان میں یہ شوق پیدا ہو رہا ہے کہ جیسے دوسرے پروگراموں میں لوگ غلط باتیں یا دنیا کا نالج دیتے ہیں یہاں پر دین کا نالج ملتا ہے اس حوالے سے اللہ کرے یہ تا دیر تا دیا دم آ کر یہ چلتا رہے یہ ہماری دعا ہے تو ہم دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ ضرور آپ کو ہم دعاؤں میں یاد رکھیں گے آپ ہمیں یاد رکھیں دیکھیں یہ دعوت اسلامی ہے دعوت اسلامی چاہتی ہے کہ ہر لحاظ سے ہم لطف اندوز بھی ہوں اور دین بھی سیکھتے رہیں اس لیے ایسے پیارے پیارے سلسلے پیش کیے جاتے ہیں مدنی چینل کا یہ ترا امتیاز ہے کہ ہر موقع پر ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں مزیدار سلسلے ملتے رہتے ہیں آپ مدنی چینل دیکھتے رہیے مدنی چینل کے ساتھ تعاون کرتے رہیے دعوت اسلامی کے مدنی کام کرتے رہیے مدنی چینل جہاں نہیں چلتا ہے وہاں پر چلوائیے گناہوں بھرے چینل سے لوگوں کو دور کیجیے اللہ تعالیٰ ہم ہمارے ناظرین کو ہمارے حاضرین کو سب کو سلامت رکھے مدنی مقابلہ جاری ہے ذوق ناد سیزن فور تیسرا پری کوارٹر فائنل جاری ہے پانچ مقابلوں کے بعد کوئی سی پانچ ٹیمیں آگے بڑھ جائیں گی اور کوئی سی پانچ ٹیمیں جو ہار چکی ہوں گی ان میں سے تین تین زیادہ نمبر لے کر جو ہاری ہوں گی ان کو آگے بڑھنے کا موقع مل جائے گا دو کو ہم الودا کہیں گے یہ مقابلے آپ دیکھ رہے ہیں دیکھتے رہیے اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے مرحلوں کی طرف اگلے سیگمنٹ کی طرف آپ دیکھیے اسکور بورڈ اب تک کس نے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں اور اس کے بعد بڑھیں گے اگلے مراحل کی طرف سلو حبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ خوشیاں تین ملیر اور کورنگی ہمارے سامنے آمنے سامنے ہیں اور سات نمبر ہے ملیر کے دس نمبر ہے کورنگی کے تین نمبر حاصل کر کے بہت زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں چہروں پہ مسکراہٹ ہیں آپ بھی گھبرائے ہوئے تو نہیں ہیں ابھی کافی مرحلے ہیں ٹینشن نہیں لینا آگے بڑھتے ہیں اور شروع کرتے ہیں اب اگلا مرحلہ بڑا پیارا مرحلہ ہے اس میں آپ کو ویڈیو دکھائی جاتی ہے مگر صرف دکھائی ہی جاتی ہے سنائی نہیں جاتی تو دیکھتے ہیں اگلے مرحلے میں کیا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ غور سے دیکھیے کچھ دیکھنا ہے غور سے کوئی نعت پڑھ رہے ہیں مبلغ دعوت اسلامی اور آپ نے اس نات کو جج کرنا ہے ان کے ہونٹوں سے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں مختصر سا کلپ ہوگا اور آپ بتائیں گے اپنے وقت کے اندر پچیس سیکنڈ کے اندر کہ وہ کیا پڑھ رہے تھے اگر آپ نے درست بتایا تو آپ پوائنٹ لیں گے نہیں بتا پائے تو نہیں لیں گے دیکھتے ہیں ٹیم ملیر کے لیے ملیر یا کورنگی کون پہلے لینا چاہے گا کونگی ہاں؟ کو دیں سیدھا ہاتھ سے چلے بھائی کورنگی والوں کے لیے ویڈیو دکھائی جائے حاضرین بھی دیکھے اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو بولنا نہیں ہے اپنے تک رکھیے گا بعد میں پھر ہم بات کریں گے انشاءاللہ چلے بھائی دکھائیے اورنگی والوں کے لیے کون سی ویڈیو ہے آئے آہ, ہمارے محمود بھائی کوئی ناز پڑھ رہے ہیں کون سا کلام تھا یہ آپ بتائیں گے پچیس سیکنڈ میں کیا ہی قبضہ شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گنا پر گاری واہ واہ رحان اللہ تو آپ, لگ, آپ لوگ کہہ رہے ہیں آپ لوگ ہیں ہے کوئی اس سے مختلف جواب دینے والا کوئی اور کلام نہیں دیکھ لیجئے ابھی تو سنا نہیں ہے صرف دیکھا ہے آپ لوگ شیور ہیں آپ کا ٹائم بھی ہو چکا ہے پورا دو نمبر کا سوال تھا ہو سکتا ہے آپ اس کو ضائع کر دیے ہوں ہو سکتا ہے نمبر مل جائے چلے بھائی دکھائیے بھی سنائیے بھی ان کا جواب کتنا درست ہے کتنا غلط ہے شپا ہے تمہاری واہ واہ آپ نے اس کلام کا بتایا تھا اور آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے سلمان اللہ کی خدا ہوں بہت اچھے انداز میں آپ نے اس کو دیکھا اور دو نمبر حاصل کیے ہیں آپ لوگ تیار ہیں اب تو اور آپ کو محنت کرنی ہوگی انہوں نے یہ نمبر بھی لے لیے ہیں آپ کو ویسے تین نمبر کم پڑ رہے ہیں دیکھتے ہیں ان کے لیے کون سی نعت ہے کوئی مبلک دعوت اسلامی کوئی کلام پڑھ رہے ہیں کون سا کلام ہے یہ آپ نے ہے میری ویڈیوز نکال دیے ہائے کون سا کلام ہے یہ خود میں نے پڑھا ہے مجھے بھی یاد نہیں ہے چلے بھائی ہونٹ پڑھے ہیں آپ نے تو ایک بار ہی دکھائی جاتا ہے نے آ مائک بالکل ایسا وہ ان کی باری میں آپ میں سے تو پہنچا ہے جہاں پہنچ گئے ہیں تو پھر آپ کیوں نہیں پہنچ سکے کچھ شوری بتائیے آپ جلدی جلدی کیجے کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں یہ کہہ رہا ہے مائک قریب تھا اس لیے ہمیں زیادہ واضح نظر نہیں آئی پھر بھی ان کی انہیں جو نعت بتائی ہے ہو سکتا ہے یہی ہو جیسے ملتی جلتی ہو ہماری مجلس فیصلہ کرے ان کا جواب اگر 80% 90% درست ہے تو بھی اس کو مان لیا جائے میرا مشورہ ہے آگے جیسے مجلس فیصلہ کرے ناز سنائیے کون سی تھی ए, آپ نے کہا کاش آئے بلاوا مجھے تقریباً درست نبی سے آیا بلاوا مجھے دربار نبی سے جی بھائی مجلس فیصلہ کرے انہوں نے کلام بتایا کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے کیا فیصلہ ہے ان کو نمبر ملیں گے کہ کی نہیں کیونکہ انہوں نے تقریباً درست جواب دے دیا ہے کاش کی جگہ آیا ہے دربار ای نبی سے ہو سکتا ہے وہاں پہ ان کو ہونٹ نظر آ گئے ہوں جی مجلس کی طرف سے فیصلہ ہوا ہے کہ ان کو نمبر ملیں گے سبحان اللہ. ان کا جواب درست مان لیتے ہیں اور دو نمبر آپ نے بھی حاصل کر لی ہیں ان کے لیے ایک بار پھر سبحان اللہ ہمارے اسلامی بھائیوں کا ایسی ویڈیو ہونی چاہیے جس میں ہونٹ واضح ہو تاکہ یہ اچھے انداز میں دیکھ سکے خیر ماشاءاللہ اللہ دونوں نے اچھی کوشش کی اور اسد باپو نے پھر نکال لیا ہے تھوڑا سا آگے ماشاءاللہ اللہ چار نہیں بلکہ پانچ سیگمنٹ ہو چکے ہیں غور سے دیکھا اور بتا بھی دیا کون سا کلام تھا پانچ مراحل سے گزر کر ٹیم ملیر اور ٹیم کورنگی کتنے نمبر پر ہیں آئیے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں اس کے بعد آگے بڑھیں گے ملیر کابینہ دو نمبر مزید حاصل کر لیے ہیں غور سے دیکھیے میں نو نمبر ہو چکے ہیں کورنگی نے بارہ نمبر تین نمبر کی ابھی کمی ہے اور اب بڑھیں گے اگلے مرحلے کی طرف پھر سے سفر کرنا ہے اکیلے کوئی اس میں آپ کا ساتھ نہیں دے گا آپ کے ساتھی میں سے بڑھتے ہیں سلسلہ مرحلہ اشارے کی طرف رضا ہے ہر ٹیم میں سے ایک اسلامی بھائی ایک اشارہ یہاں سے اٹھائیں گے اور اس اشارے میں سے جو اشارہ ہوگا وہ سامنے والی ٹیم میں سے کسی سے بھی پوچھیں گے اور جس سے یہ چاہیں گے وہ جواب دیں گے جواب دے سکے تو ایک نمبر نہ دے سکے تو نمبر نہیں ملے گا جو ایک بار جواب دیں گے وہ دوبارہ نہیں دیں گے تیار ہے آپ لوگ کس سے شروع کریں آئے سیدھے ہاتھ سے ہی شروع کرتے ہیں کرنجی سے کون سا نمبر لیں گے آپ سات. نمبر سات اٹھائیے ابھی چھپا لیجئے گا پہلے بتائیے گا کس سے پوچھنا ہے پھر ان کو دکھائیے گا اور ٹائمر بھی شروع ہوگا ہو سکتا ہے نا آپ کو یوں لگے کہ یار ان تین میں سے کوئی ایک جواب نہیں دے پائے گا اس پوچھیں یہ ہے کس سے پوچھنا پسند کریں گے ان سے فیضان بھائی سے چلے اب دکھا भी नाजरीन کو بھی ناظرین کو بھی اور नाजरीन भी کے ناظرین بھی लिया آپ نے دیکھ لیا آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے انہیں سے کہا تھا نا آپ نے چلے بھائی بتائیے اس میں کون سے شیر کی طرف اشارہ ہے مولانا جمیل اور رحمان قادری رحمت اللہ علیہ کا شیر ہونا چاہیے جی اگر آپ کے ساتھ ہی پہنچ گئے تو بتائیں گے نہیں مشورہ نہیں کر منتخب مصطفیٰ کس شیر کی طرف اشارہ ہے کوئی ایک ہی شعر ہو سکتا ہے اس طرح کا آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے تین سیکنڈ رہتے ہیں آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے اشارہ ہاں بھائی کوئی بتائے گا آپ میں سے جی بس ایک دو کون سا شیر ہے یہ ایک ہاتھ اٹھائے آئیے ہاں بھائی کون سا شیر تھا یہ ذات ہوئی انتخاب بس ہوئے لاجواب نام ہوا مستفا مولانا جمیل الرحمان صاحب کا شعر ہے یہ تو اعلیٰ حضرت کا ہے تم پہ کروڑوں درود آپ نے غلط جواب دیا کوئی بات نہیں اور کوئی بتائے گا نہیں بتائے باپو کے علاوہ ہاں بھائی آپ کے ساتھ پہنچ گئے آپ کا جواب غلط ہو گیا یہ شیر تھا منتخب آپ کی ذات والا ہوئی نام پاک آپ کا مستعفی ہو گیا مولانا جمیل الرحمان رحمت اللہ تعالی علی کا یہ شیر تھا آپ نہ پہنچ سکے اسی لیے انہوں نے ان سے پوچھا ان کو تھا شاید کامران میں بتا دیں گے بہت اچھا کیا چلے بھائی اب آپ میں سے کون آ رہا ہے؟ اسد باپو کون سا نمبر لیں گے پہلے بتائیں تین تین نمبر اٹھائیے پہلے دیکھ لیجئے خود ان میں سے کس سے پوچھیں گے یہ بتائیں غلام رسول بھائی غلام رسول بھائی سے اچھا تیار ہیں آپ دیکھیے ناظرین کو بھی دکھائیں حاضرین کو بھی دکھائیں آگے آ جائیں امیر اہل سنت کا کوئی شیر ہے جس میں یہ دونوں الفاظ آتے ہیں حاجیوں اور مناظر جلدی بتائیے چودہ سیکنڈ میں کون سے شیئر کی طرف جلدی کیجیے حاجیوں کے بن رہے ہیں کافلیہ بیا نبی چار سیکنڈ ہے آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے بہت آسان شیر آپ نہ بتا سکے اور اس طرح ایک نمبر نہیں لے سکے ہیں یہ تھا کون कौन شیر تھا یہ جی کون بتائے گا آگے والے بہت تیز ہیں حاجیوں کے بن رہے ہیں کافلے ریا نبی پھر نظر میں پھر گئے حجکے مناظر حج کے, حج کے مناظر, یا مناظر یا نبی اتنا آسان شیر تھا ان کو اتنے مدینہ توفے میں پیش کی جا رہی ہے ان کے لئے سبحان اللہ کی صلاحیت ایک ایک نمبر کا سوال تھا کورنگی والے نہیں بتا سکے اب کون آئے گا جی غلام رسول بھائی اپنی غلطی کا اضافہ کریں گے کون سا نمبر لینا پسند کریں گے نمبر ایک نمبر ایک اٹھائیے پہلے دیکھ لیجیے پھر بتائیے کس سے پوچھنا ہے کس سے پوچھیں گے باپو سے اسد باپو سے دکھائیے ناظرین کو بھی دکھائیں ناظرین کو بھی دکھائیں کیمرے میں دکھائیں کون سا اشارہ ہے مولانا جمیل الرحمان قادری رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے یہ دونوں الفاظ اس میں آتے ہیں فضل سایہ انیس سیکنڈ باقی ہیں مائک کے قریب ہو جائیں اگر سوال کا جواب آتا ہے تو آپ کے ساتھ ہی جواب نہیں دیں گے فضل سایہ بہت مشہور شعر ہے شاید نو آٹھ سات چھ آ جلدی کیجیے کوئی تو شیر ہوگا کوئی بھی نہیں ہے یاد نہیں آ رہا ابھی میں پڑھوں گا تو آپ سر پکڑ لیں گے جواب نہیں دے سکے کوئی بتائے گا یہاں پر تو ہاتھ اٹھیں تو بھائی آپ کون سے پوچھ رہی ہوں کاشف بھائی کون سا شیر ہے یہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا گو سے کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا گو کا ان کا جواب بالکل درست ہے ان کو مقدس پانیوں کا مجموعہ مدینے کی چاکلیٹ سبحان, سبحان اللہ باپو کیا ہو گیا تھا ذہن میں نہیں رہا شیر یاد تھا نا میں نے کہا تھا آپ سر پکڑ لیں گے پکڑا نہیں آپ آپ کا وقت یہ ہوتا ہے پچیس سیکنڈ میں بتانے کا تو بازو کا ذہن میں نہیں آتا کوئی بات نہیں آپ ہمارے سر کے تاج ہیں کون آئے گا ان کا ہو گیا بھائی سید کامران کون سا نمبر لیں گے حضور نمبر چھ نمبر چھ اٹھائیے پہلے دیکھ لیجئے پھر بتانا ہے کس سے پوچھیں گے تو ایک ہی رہ گئے خیر الورا, خیر الورا خیر الورا کیمرے کو دکھائیں حاضرین کو بھی دکھائیں اعلی حضرت کے کسی شیر کی طرف اشارہ ہے جس میں خیر الورا کوئی لفظ آتا ہے ایک ہی رہ گئے نا ہاں آپ سے مصطفیٰ خیر الوراہو سرورے ہر دو سراہ سوچ لیجئے آپ کے پاس کافی وقت ہے مصطفیٰ خیر الوراہو دیکھیں کہیں اور خیر الوراہ تو نہیں آ رہا اعلیٰ حضرت کا تو یہی شعر ہے اعلیٰ حضرت کا تو یہی شعر ہے یہ اعلیٰ حضرت کے ماہر ہے ماشاءاللہ اللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے تو حان اللہ آپ نے نمبر حاصل کر لیا ہے آپ میں سے رہتے ہیں آپ آ جائیے کون سا نمبر لینا پسند کریں نمبر چار نمبر چار اٹھائیے جی کس سے پوچھیں گے ایک ہی رہ گئے سید کامران بتائیے دکھائیے ہوئی امید بارہ مدینہ آنے والا ہے تو آپ نے غور سے دکھا بھی نہیں مدینہ آنے والا ہے امید یہی صحیح ہوگا امیدیں اور آنے والا میرے خیال سے آسان ہی تھا کیا فرمایا آپ نے ہوئی امید بارہ بھر مدینہ آنے والا ہے جھکا لو اب ادب سے سر مدینہ مدینہ آنے والا ہے آپ کا جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ کون رہ گیا بھائی سب ہو گئے آپ رہ گئے آ جائیے جی کون سا نمبر لیں گے نمبر دس اٹھائیے کون بتائے گا ایشان بھائی رہ گئے دکھائیے کیا ہے اشارہ امیر اہل سنت کا کوئی شیر ہے جس میں یہ دونوں الفاظ آتے ہیں کسی ایک شیر کی طرف اشارہ ہے پتھر سلسلہ چلے بھائی سلسلہ آ, آ گنا کا بڑھا جاتا ہے اس شیر کو پورا کر دیجیے اس میں پتھر غالبان نہیں آتا یہ اشارے میں کوئی غلطی ہوئی سلسلہ آ گنا ہو کا بڑھا جاتا ہے ایک میں آتا ہے وہ اگلے شیر میں آتا ہے یہ شیر آپ پورا نہیں کر سکے اس کے اگلے والا پورا کر دیں مان لیں گے شیر یاد نہیں آ رہا ہے یہ کلام یاد نہیں ہے نت نیا جرم ہر ایک آن ہوا جاتا ہے آپ جواب نہیں دے سکے ہیں اور ایک اور نمبر آپ کو نہیں ملے گا یہ مرحلہ مکمل ہوا ہمارے چھ سوال ہوئے چھ اشار تھے چھ الگ الگ اشار کی طرح اشارہ تھا اور کس نے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں وہ آپ دیکھیں گے حاضرین میں سے کون آئے گا اشارہ اٹھانے کے ہاں بھائی کونے والے ہیں آئے اشارہ اٹھا کر پچیس سیکنڈ میں آپ جواب دیں گے جی کیا نام ہے آپ کا حماد رضا ماشاء اللہ نمبر دو اٹھائیں گے اٹھائیے دیکھیے کیمرے کو بھی دکھائیں پہنچ گئے ہیں آپ اس شعر پہ کون سا یہ شعر بتائیں حاضرین بھی देखें دل بھی ہے تنہائی بھی ہے کیا بات ہے بھائی مولانا حسن नहीं خان صاحب نہیں آ رہا شیر ہاں بھائی یہاں سے کون بتائے گا کافی ہاتھ اٹھے میں ارے میں آپ سے دوبارہ لے لیتا ہوں آپ آج کون سے شیر کی طرف آ رہا ہے دل میں ہو یاد تیری گوش ہے تنہائی ہو پھر تو منا رہا دل میں ہو یاد تیری گوش ہے تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمن آ رہا ہے عجب انجمن آ رہا, آ رہا ہو جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ کون اٹھائے گا دوسرا اشارہ آپ آ جائیں کون سا نمبر لیں گے نمبر پانچ اٹھائیے جی کیا ہے اس کے پیچھے ہاں بھائی تارے مائل لا کیا ہے اس میں پتہ ہے کس شیر کی طرف اشارہ ہے دیکھیں کیمرہ میں اسکرین پہ دیکھیں تارے مائل نہیں آ رہا مدنی منا آپ بتائیں گے کس شیر کی طرف اشارہ زور سے آ چاند تارے زمین کی طرف ہے کیوں مائل آگے یہ کس شہنشاہ شاہی والا کیا مدد صرف ایک مشرا یاد ہے پورا کون سنائے گا م, تارے اور مائل دو, دو اشارے چاند تارے زمین کی طرف ہیں کیوں مائل یہ آسمان سے پہ ہم ہے نور کیوں نازل یہ کس غلط پڑھا آپ ویسے کافی درست پڑھا ہے چاند تارے نہیں ہے یہ ہے یہ آج تارے زمین آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بابا ہمارے چینل کے ناظرین یہ بھی ایک سیگمنٹ تھا اشارے مل رہے تھے جواب انہوں نے دینا تھا ہمارے حاضرین نے بھی اچھے جوابات دیے ہمارے اس بھائی کو بھی انہوں نے بھی کافی جواب درست دیا ہے ان کو بھی تحفہ مل گیا اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں چھ مراحل ہو چکے ہیں ملیر والوں کو ابھی کچھ نمبر کی ضرورت ہے ادھار یہاں ملتا نہیں ہے نا ورنہ ان سے کچھ مانگ لیتے ہیں آگے آپ پھر کبھی دے دینا اسکور بورڈ دکھائیے کس نے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں آخری سیگمنٹ رہتا ہے اس کے بعد فیصلہ ہوگا اس میں کہ کون آگے بڑھتا ہے ملیر دس نمبر کورنگی تیرہ نمبر اشارے مرحلے میں دونوں ٹیموں نے ایک ایک نمبر صرف حاصل کیا ہے اس میں آپ کے پاس مارجن تھا دو نمبر اور لے لیتے تو بارہ ہو جاتے خیر کوئی بات نہیں اب بڑھیں گے آخری مرحلے کی طرف اور یہ فیصلہ کن مرحلہ ہوتا ہے کٹھن مرحلہ ہوتا ہے اس میں فیصلہ ہو جاتا ہے کل بھی جو ٹیم بہت پیچھے تھی وہ کل اس مرحلے میں آ کر جیت گئے اور کارا دار کی ٹیم آگے بڑھ گئی دیکھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں شیر مکمل کی ہے ہے ہے ہے شیر مکمل کرنا ہے شیر میں پڑھوں گا اور جو ٹیم پہلے بہل بجائے گی چاہے غلطی سے بجایا ہو شیر آپ ہی نے مکمل کرنا ہے آپ کے پاس ہر شیر کے لیے پچیس سیکنڈ کا وقت ہوگا اور اگر غلط شیر پڑا یا شیر نہ پڑھ سکے یا پورا نہ کر سکے تو آپ ایک نمبر سے محروم ہو جائیں گے لہذا سوچ سمجھ کر کہیں اپنے اکاؤنٹ میں جو ہے اسے بھی نہ گوا دیجیے گا آئیے پہلے شیئر کی طرف بڑھیں گے مگر پہلے ذرا بزر چیک کروائیے آپ کی بیل ٹھیک چل رہی ہے کوئی ایشو تو نہیں ہے الیکٹریشین تو نہیں بلانا اوکے بھائی چلتے ہیں پہلے شیئر کی طرف دیکھے کون پورا کرتا ہے تین کورنگی بڑی تیاری کے ساتھ آئے ہیں چھوڑیں گے تو نہیں ملیر والے بھی کم نہیں ہیں دو دو باپو اللہ بہت اچھا ہی ہوگا, ہوگا. ہے جن جن کا پہنچ گئے بھائی وہ نہیں پہنچے جن کا ستارہ چمکا ان کو جی بھائی ملیر دونوں دیکھ رہے ہیں ان کو بھائی کیوں بجائیے پہلے جن کا ستارہ چمکا ان کو قریب آ کر جوش کے ساتھ جن کا ستارہ چمکا ان کو طےبہ کا پیغام ملا جن پہ نظر کرم فرمائی ان پر غیر درست پورا کرنا ہے دیکھ لیجئے جن کا ستارہ چمکا ان کو طےبہ کا پیغام ملا اتنا صحیح جس پر نظر کرم فرمائی اس پر یہ انعام کیا اس پر جی یہ انعام دیکھ, دیکھ لیجیے سوچ لیجئے آپ کے پاس جن کا ستارہ ایک, ایک موقع ہے جی جن کا ستارہ چمکا طیبہ کا پیغام کا ملا طیبہ کا پیغام ملا آگے غلطی ہے آگے یہ مصرا ہی نہیں ہے آپ نے جواب دیا وقت بروں کو وقت وروں کو آپ کو زیادہ ٹائم مل رہا ہے پھر وقت وروں کو آپ کا وقت مکمل ہو چکا ہے آپ جواب نہیں دے سکے ایک نمبر سے محروم ہو چکے ہیں جواب ہے بخت وروں نے در پر آ کر کا سامان کیا آپ کا ایک نمبر اور کم ہو جائے گا دس سے نو ہو گئے پورا شیر آپ کو تھا شاید یاد آ جائے گا اچھی کوشش کی کوئی بات نہیں ابھی نو شیر باقی ہیں آپ ہمت رکھیں اگلا شیر دیکھیں کون پورا کرتا ہے تیار ہیں پچھلے کو بلا دیں اب آگے دیکھیں شیر ہے دو ہاتھ ہیں ادھر تین ہاتھ ہیں تینوں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے شیر ہے امبر زمیں پہلے کورنگی پورا کیجیے امبر زمین ابیر ہوا بشک ترغبار ادنا سناخت تیری راہ گزر ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے سبحان اللہ آپ نے درست جواب دیا ہے ایک نمبر اور آگے بڑھ گئے ہیں ہوگا تیسرا شیر کون پورا کرتا ہے خاک بجائیں گے خاک افتادو ملیر خاک افتادو آگے آپ نے پورا کرنا ہے کی دیر خاک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے خود وہ گر کر سجدہ میں ہم کو گراتے جائیں گے خود کو گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے ایک شیر ایک باپو نے دوسرا شیر دوسرے سید زادے نے پورا کیا جواب بالکل درست ہے ایک نمبر جو گوایا تھا وہ مل چکا ہے چار نمبر کی اب بھی کمی ہے آپ کے پاس اس لیے سنبھل کے چلنا ہے اس راہ میں چوتھا شیر پڑھنے جا رہا ہوں دیکھیں کون پورا کرتا ہے آسان شیر ہے بڑا مزیدار شیر ہے چاہے تو ابھی بھی دبا دیں شیر ہے دل درد جی سوچ لیں کوئی دل درد سے بس کی طرح لوٹ رہا ہو سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھر ہو سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو ان کی تیزی کے لیے سبحان اللہ جلدی آپ نے بیل بجائی آپ یہ سمجھے تھے میں دل ہی دوبارہ دوہرا ہوں کتنے شیر ہو گئے چار شیر ہو گئے اور پانچ نمبر کی کمی چار نمبر کی کمی ہو گئی ہے اگلا شیر دیکھئے کون پورا کرتا ہے پوچھے پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا میں یہ کہوں گا نام محمد سوچ پوچھے گا سے کوئی اور شعر بھی ہو سکتا ہے آپ کا وقت جاری ہے جی جی 20 سیکنڈ ہیں پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا میں یہ کہوں گا نام محمد دیکھ لیں تبدیل کرنا چاہیں تو پوچھے گا مولا اگر میری مرادی شعر میرا مرادی شعر آپ نے نہیں بتایا تو کیونکہ آپ کو بیل بجانے سے پہلے سوچ لینا چاہیے آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے آپ نے کہا پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا میں یہ کہوں گا نام محمد آپ کے پاس ویسے نمبروں کی کمی ہے لیکن ایک نمبر آپ نے حاصل کر لیا ہے سبحان اللہ پانچ شیر ہو چکے ہیں اور پانچ نمبر کی کمی تھی ایک نمبر اور آپ کو مل گیا ہے چھٹا شیر پڑھوں گا دیکھیں کون پورا کرتا ہے شیر ہے اب اب آپ ہی اب آپ ہی سنبھالے تو کام اپنے سمجھ جائے ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے اتنی جلدی بیل بجائی آپ آ بھی بجا سکتے تھے آپ نے جواب درست دے دیا ہے آپ کو ایک اور نمبر ملتا ہے بارہ نمبر ہو چکے ہیں تین نمبر کی کمی ہے اور چار اشار باقی ہیں چھ اشار ہو چکے ہیں دس اشار ہوتے ہیں دس نمبر ہوتے ہیں ٹیم ملیر بارہ نمبر ٹیم کورنگی پندرہ نمبر پر ہے کچھ کالز لے لیں چلے بھائی اگلا شیر ساتواں شیر پڑھنے جا رہا ہوں دیکھئے یہ کون پورا کرتا ہے شیر ہے زمانے بھر کا کیا وہ آپ کی بیل خراب ہو گئی ہے زمانے کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہیں کے ہم گیت گا رہے انہیں کے ہم گیت گا رہے جواب بالکل درست ہے سیم ملیر کو لگتا ہے کسی نے کوئی لسی وغیرہ پلا دی ہے جذبے میں آ گئے ہیں طاقت جلدی جلدی بیل ہے تیرہ نمبر ہو چکے ہیں دو نمبر کا فاصلہ ہے سات شیر ہو چکے ہیں آٹھواں شیر پڑھوں گا تیار ہیں آپ شیر ہے بڑا پیارا شیر ہے دل میں اتر جانے والا شیر مزے کو بھی مزہ آ جائے ایسا مئن شیر مئن شیر ہے انسی اتسی نہیں یہ یہ یہ یہ ہاتھ کی آواز پہلے آ گئی تھی اٹک گیا کوئی بات اٹک گیا تھا ابھی دیکھیں صحیح ہے یہ شیر واپس پڑھ لیتے سات شیر ہو چکے ہیں آٹھواں شیر گھبرائے نہیں آٹھواں شیر ہے آپ آپ اپنی غلامی کتنی دیر تک بجائیں گے آٹھواں شیر ہے آپ اپنی غلامی کی دے دیں سنت عزت و مرتبہ اور کیا چاہیے بس یہی عزت و مرتبہ آپ اپنی غلامی کی دے دیں سنت عزت و مرتبہ اور کیا چاہیے جواب بالکل درست ہے آل اللہ اکبر آل آج شیر ہو چکے ہیں ٹیم ملیر پانچ نمبر سے دور تھے اب ایک نمبر کی دوری پر ہیں چودہ نمبر ہیں ٹیم ملیر کے کورنگی والوں کے پندرہ نمبر ہیں دیکھنا ہے کیا ہوتا ہے ویسے اگر یہ ہار بھی جائیں تو لگتا ہے ان کا موقع بنی جائے گا اللہ پہلے والوں سے زیادہ ہی نمبر لے لیے ہیں دو شیر رہتے ہیں نواں شیر پڑھنے جا رہا ہوں اب تو آپ کو بہل بجانی پڑے گی شیر ہے دور دور تھے تو دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی جواب بالکل درست اٹک گیا تھا دبایا تھا دبایا تھا لیکن تھوڑا دیر سے دبایا تھا یہ بھی ہے آپ نہیں نہیں جانتے ہیں برابر ہوتا اگر ہوتا برابر ہوتا پہلے یہ دبا تھے لیکن یہ مجلس کر رہی کہ انہوں نے دیر سے دبایا تھا اور آپ دیکھیں ابھی صحیح دبرا ہے نہیں اٹک جاتا ہے گھبراہٹ میں اب اب دوبارہ بجانے کا موقع نہیں دیا جا رہا ایک بار پھر چیک کر لیں آپ کہیں اور دبائیں گے تو نہیں دبے گا نا تو آخری شیر پڑتے ہیں اور اس پر فیصلہ ہو جائے اٹک جاتا ہے چلو اس کو کل صحیح کروا لیں گے ابھی آپ چانس دے دیں بھائی مجلس کے اوپر میں چھوڑتا ہوں میرے ہاتھ میں نہیں ہے انہوں نے بیل بعد میں تھوڑی سی بعد میں دبائی تھی وہ اٹک بھی رہا تھا تو بعد میں دبائی تھی آخری شیر ہے دیکھیں شیر ہے بس اب موقع نہیں ملے گا شیر ہے جس کا بھری دنیا میں بیل تو صحیح بجی ہے کس سے پہلے بجائی ہے چلے بھائی شیر مکمل کی کر کے سلسلہ مکمل جس کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں ہامی والی کوئی بھی نہیں والی اس کو بھی میرے آکا سینے سے لگاتے ہیں بہت جلدی نہ کریں جس کا بھری کوئی نہیں والی آپ نے شیر بھی مکمل کر دیا ہے جواب بالکل درست ہے جس کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی اس کو بھی میرے آقا سینے <سؤال> سے لگاتے ہیں ٹیم ملیر اور کورنگی کے درمیان مقابلہ جاری تھا سترہ نمبر لے کر یہ آگے بڑھ چکے ہیں اور چودہ نمبر ہیں آپ کے شادی کابینہ ملیر آپ پیچھے رہ چکے ہیں لیکن گھبرانا نہیں ہے تین وہ ٹیمیں جو زیادہ نمبر لے کے ہاریں گے انہیں بھی موقع ملے گا اور ہو سکتا ہے آپ کو موقع مل جائے آج کا مدنی مقابلہ کس طرح رہا آپ نے دیکھا سکور بورڈ بھی ریڈی ہے آئیے سکور بورڈ دیکھتے ہیں اس نے کتنے نمبر حاصل کیے ہمارے سات مراحل سے گزر کر ہم کتنی بھی بجا تو فائدہ نہیں ہے سات مراحل سے گزر کر ٹیم ملیر نے چودہ نمبر کس طرح لیے پورا اسکور کارڈ کے سامنے ہے کورنگی والوں نے سترہ نمبر لیے اس طرح رضای کابینہ غلام نبی بھائی کے سین کے استعمال بڑھ چکے ہیں آج سوال کیا تھا اعلیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دادا جان کا نام کیا ہے جواب ہے مولانا رضا علی خان رحمت اللہ تعالیٰ علی جواب دینے والوں میں سے ابو صالح کیلیفورنیا سے کاشف اتاری سردار آباد سے فیصلہ آباد سے بنتے غلام اسحاق لاہور مرکز اولیا سفیان رضا چنیوٹ بنتے محمد امیر پنجاب شمعون رضا کادر بنتے محمد ادریس گجرا والا احمد رضا بھائی سردار آباد عمران بشارت چکوال بنتے جمیل ضیا کوٹ سیال کوٹ ضمیر احمد خیبر پختونخوا مشتاق سرگودا عاشق حسین خانے وال اور بھی کئی جوابات دینے والے ہیں ان میں سے کسی ایک کا نام نکالتے ہیں جیتنے والی ٹیم قرآن دازی کریں کسی ایک کا نام نکالے یہ ہے ہمارے احمد رضا بھائی سردار آباد انہیں انشاءاللہ خلاف کعبہ کے مقدس دھاگے پیش کیے جائیں گے آپ نے سلسلہ دیکھا کل کا سوال ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے کتنے سال کی عمر میں پہلا فتوا دیا آپ جواب دیجیے دی ایس ایم ایس کے ذریعے کل سلسلے کے آغاز میں ہم غلاف کعبہ کے دھاگے پیش کرنے کے لیے قرآن دازی کریں گے اور جنہوں نے جواب دیا ہوگا ان میں سے کسی ایک کو بذریع ڈاک توحفہ ملے گا آئیے نعرہ لگاتے ہیں پیجانے اعلی حضرت ریبت کے خلاف جنگ کل انشاء اللہ پھر رات نو بجے کم و بیش حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھیے گا سل الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ السلام علیکم